من بسم الله الرحمن الرحيم والصديق القديم نذكر الله الرحيم المعاني الوحيد Knowledge. Divine Remember. Sur له كان آمنا ولله علم الناط حج البيت من استطاع إليه سبيلا من کافرسل ہن لال سگای ہر قسم دی حمد و نا تاریخ، اس مالک الملک رب العزت وحدہ شریک نائق ہے کہ جو کسی کا بھی محتاج نہیں اور اِس سارے ہی وہ محتاج اپنے آپ اندر کوئی بڑا بن جائے کسی نوں چھوٹا سمجھے کوئی امیر ہوگے یا غریب شاہ ہوگے یا سفید شاہ ہوئے یا گدا سب بھی اللہ لوگ کے مجھے یا او ہنت ملک اللہ اے پوری رومیسانوں کو لے کے قیامت تک والے آخری انسان تک سب نا انسانوں انت مل تو کار او اے ہی اللہ د فکیر ہو اللہ دے ماندت ہو اللہ دے درد زوالی ہو واللہو ہوا الغنی الحمید اور اللہ غنی ہے بے پرواہ ہے تعریف کی تابعہ ہے تُسی اگر اُدھی تعریف نہ بھی کرو تَ اُدھی بے شمار مخلوق تعریف کا نواستے موجود تُسی وہی رحمت اور مہربانی ہے کہ باوجود مستگنی ہونے دے لاپرواہ ہون دے محتاج اور ضرورت مند نہ ہون دے باوجود وہ موقع بموقہ اپنے بندیا نو مخاطب کر کے اپنی طرف رجوع کرنے حکم اُن بلا بیٹھنے لیکن اللہ نہیں بڑی غلطی ہے سنو چاہیے اسی ہر لمحے ہر وقت ہر حالت اندر اپنے رب نو یاد رکھیے اللہ توفیق تو کدا بتا منو یاد رکھو میں تنوع یاد رکھا وسکرونی میرے شکر گزار بن جاؤ وَلَا تک فرون نہ شکرے اور نہ قدرے نہ ہو جانا شکر گزار اس واسطے نہیں کہ وہ سڈے شکر کا محتاج ہے ان کو کوئی ضرورت ہے اے بھی ایک بہانہ ہے لکر تم فرمایا اگر شکر گزار بن جاؤ گے تو میں اور چلا اندر بھی آخرت اندر بھی لئن شکرتم اگر شکر گزار بن گئے لا دن کم میں نیمتا اندر اضافہ کر دیا ان کا پر لیکن اگر تسا ناقدری شروع کر نعمت کا شکار ہو گئے یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے میری سزا بڑی شدید نعمت بھی چھن جان گیا محروم ہو جاؤ گے اور سزا بھی ملے گی اللہ سان ایسی بدبختی تو بچا لو اللہ دنت اللہ کے انعامات اس قدر وافر ہیں کہ گنے نہیں جا سکتے شمار اندر نہیں لے جاتا ہے تاخیر اندر نہیں آ سکتے <تصح> وہ انعامات بعض ایسے انعامات بھی ہیں کہ انہوں حاصل کر لین والا شخص اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے گناواں کی آلودگی تو اپنیا نافرمانیاں دے اس اندھیرے تو کما والا دیا ان فرمایا جس طرح اپنی ماں دے گھر اس دن ہی پیدا ہوئے ہے جڑا بچہ اج پیدا ہوا ہے وہ ہاتھوں کسی ظلم اور زیادتی نہیں ہوئی اکی نے کوئی خیانت نہیں کی کن نے کوئی ایسی آواز نہیں سنی جن اللہ ہوں او دی زبان چو کرتے دی دل آزاری کا کوئی کلمہ نہیں نکلیا وہ اللہ کی نافرمانی واسطے کتنے چلا کے نہیں لے گئے وہ اندر کسی دے خلاف حسد بغذ ہداوت دشمنی کینا کوئی ایسی آلائش موجود نہیں ایسے اللہ, اللہ اس طرح ہی ہے جس طرح اج ہی پیدا ہوئے گزشتہ دو تین جنیا تو تقاضا سی بس دوستی طرفوں کہ چونکہ حج کا سیزن شروع ہے واستے حج د مسائل بیان جان اور نبی کریم صلی اللہ ہر موقع دی نیکی دے بارے اندر آپ تلقین فرما دے رہے جس قسم دا موقع آ اسی قسم دے مسائل بیان فرما دیں مناسبت لوگوں تعلیم دیں گے انہوں دی تربیت فرما حج ایک ایسی بڑی نیکی ہے اللہ کی ایک ایسا بڑا فریضہ ہے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مایا اگر ایسا حج کسی نصیب ہو جائے جای نال ہویا ہوا حج مبرور وہ حج جیڑا نیکی نال پر جہیا ایسے حج دا بدلہ ایسے حج دی جزا ایسے حج دا اجر اور ثواب اللہ نے سوائے جنت دے اور کچھ رکھے حج ان مغرور حجر اللہ نے رکھا ہی جنت ہے جنت کی قیمت نہیں ادا ہو سکتی ابھی جنت نرید نہیں سکتے اللہ نے بہانے بنانے نہیں جنت تے سے قیمتی جگہ ہے وہ دیا یعنی نیمت این قیمتی ہیں کہ کسی ایک چھوٹی تو چھوٹی نعمت جہی ہے وہ بھی بھی قدر و قیمت اپنی ادا نہیں کر سکتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مثالوں جنت دیا چیزاں اور جنت دعمتوں کی قیمت سنوں دسی احساس دلایا ایک حدیث اندر سنگر ہے دے ماحول دے مطابق مثال دیا فرمایا مو سو آہ دے گم خی روم منت دنیا کال اللہ فرمایا اللہ نے جنت اندر تاری سواری نو چلان واسطے جہا چابک استعمال ہوتا ہے نا چھانٹا استعمال کر چھانٹا لٹکان واسطے جیڑی کھونٹی لگا دیتی ہے نا جنت اندر ساری دنیا کے خزانے خرچ کر دیتے جانتے اس خونٹی کی قیمت ہوتا ہے. خیر من نہیں ہو سکتی دوسری حدیث اندر اس طرح فرمایا کہ اللہ نے جنت اندر جی مخلوق پیدا فرمائی ہے جہاں قرآن اندر جگہ جگہ سے ذکر ہے خصوصاً سوراحمان اندر ذکر کیا ہورم مقصورات اللہ کی وہ مخلوق جنہوں ہورات کیا ہے ہور دے ہوں نے موتی موتی اکھی والے یہ خوبصورتی کا ایک انداز ہے اللہ نے جو بین فروا فرمایا انہوں نے جہے دوپٹے لائے ہوئے جنت اندر بھی وہ واپردا نے اے بے پردا مسلمان خاتین، کچھ ہوش کرو انہوں نے جہاں دپٹے لے ہوئے نے جنت اندر فرمایا انہوں نے ایک دوپٹے قیمت ادا کرنا چاہو جدوں تو زمین اور آسمان نے سارا کچھ میں بنایا ہے یہ سارا ہی دے دیا جائے تو دپٹے کی قیمت ادا نہیں جنت کون خرید سکتا ہے جنت اللہ نے اپنی رحمت رقمت نالی جائے ایک موقع پہ فرمایا محمد اللہ جنت اندر کوئی داخل نہیں ہو سکے گا سوائے او دے جی اللہ دی رحمت ہو اللہ دی رحمت داخل ہوئے گا جو کوئی بھی ہو رہا. لا يدخل خل احد الا برحمت الله اللہ اللہ نے جس ویل یہ فرمایا کہ جنت اندر کوئی شخص داخل نہیں ہوئے گا سوائے دی. اللہ دیکھیں رحمت ہو گئی سن کے فوراً عرض کیتی ولا انت یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں اپنی محنت نل اپنی نیازت نال اپنی عبادت نال آپ بھی نہیں آپ نے بڑے واضح الفاظ اندر ارشاد فرمایا والا عائشہ عائشہ میں بھی اپنی عبادت نل نہیں اللہ کی رحمت نل ہی جنت کدی عبادت قیمت ادا کر سکتی ہے جنت کسی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نالو زیادہ عبادت کتنے کرنی آپ کی عبادت نالوں بہتر عبادت کھی ہو سکتی ہے آپ کو قرآن اندر اقرار کروایا گیا کل ان سوالاتی و نسو کی وایا اعلان فرما دیو اے میرے حبیب محمد اولاد ہی میری ساریا جسمانی عبادت اندر جسم حرکت کرتا ہے اٹھتا ہے بہستا ہے ہے محنت کرتا ہے اتنا سوالات ہی میری ساریا جسمانی عبادت ونوسو کی میری ساریا مالی عبادت وہ محیا یا ولا ماتی کتنا وقت سر کہ میرا جینا اور میرا مرنا للہ سب کچھ ہی اللہ واسطے ہے کیڑا اللہ لا شریک الا جڑا کوئی شریک نہ کبھی ہے سی نہ اج ہے نہ کبھی ہو سکتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرما دے والا میں بھی اپنی عبادت لنے اللہ کی رحمت کرنا چاہوں گا تو اس جنت نو ناصل کرنے اللہ نے مختلف بہانے اور مواقع پیدا فرما دیتے حج بھی ایک بہت بڑا موقع ہے بہت بڑا بہانہ ہے جہد بارے اندر عرض کیتی ہے کہ فرمایا إِلَّا سلے حج مبرور نیکی مبروری پرے ہوئے حج دی اللہ دے پاک سوائے جنت ہو کچھ لیکن حج کے فرض ہونے واسطے کچھ شرائط ہیں کچھ بنیادی باتیں ہیں اللہ نے پرانے مجید اندر ہاج فرض کیتا ہے لیکن مشروط طور پہ فرمایا وللہ علم ما تفيجل بیت من استطاع الیه سبیلا اللہ نے لوگوں جو صاحب حیثیت صاحب استطاعت جڑے نے قلنا حج فرض کیتا ہے بیت اللہ خاص شخص پہ فرض نہیں فرض کو دو ان جب اللہ توفیق دے جدو اللہ ان صاحب حیثیت اور استطاعت والا بنا یہ تو ایک سوال ذہن اندر ہے کہ استطاعت اور توفیق اللہ دیندہ ہے یہ تو توفیق نہیں ملتی استطاعت حاصل نہیں ہوں کی گنا ہے وہ تو پھر رہ گیا ہے اس نےکی مگر یاد رکھنا اللہ نے کسی شخص نو بھی نیکی تو محروم نہیں رکھا جس نیکی کا تعلق مال مل ہے اگر اللہ نے مال نہیں دیتا ایک آدمی وہ نیکی نہیں کر سکیا تو وہ واسطے وہ مل بدل رکھ دیتا ہے کوئی دوسرا طریقہ رکھ دیتا ہے کہ تو تنا اور ثواب لے او خوش نتیب لو خوش نصیب لوگ جنہوں نے ماں باپ زندہ ہوں ماں باپ جنہوں کا حق قیامت تک زندگی مل جائے سے ادا نہیں ہو فرمایا ماں باپ زندہ ہو احدہما او اور دونوں ہو یا دو چو ایک ہو جو بھی صورت حل ہو ماں باپ دونوں زندہ نہیں یا دو چو ایک ہے اگر کوئی خوش نصیب اپنے ماں باپ کی طرف محبت نل شفقت نل پیار نل ہمدردی نل دیکھ لینا ہے تے فرمایا ایک دفعہ اللہ دیکھوں پورے حج دا ثواب دے رہے سنن نے اے اللہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص بار بار دیکھتا ہے ایک تو زیادہ مرتبہ دیکھتا ہے تو فرمایا اگر تیکھ سکنا ہے تو دیکھ سکنے تے اللہ اجر نہیں دے سکنا کی مطلب ہوا جن دفعہ کوئی دیکھتا ہے محبت نل پیار نل شفقت ہمدردی نل،, نل کہ یہ میرے واسطے بڑی تکلیف برداشت کی تھی. بڑے کٹن مرحلے چزرے منو پالن اندر یہاں نے بڑی محنت کی تھی. سردی گرمی بھی کی پرواہ کیتی کی محبت نل شفقت نل پیار ماں باپ کو جن مرتبہ کوئی دیکھتا ہے امی مرتبہ پورے مکمل حج دا سوا بلا دے دیں اور نال دعا سکھائی کہ اے دعا بھی منگیا کرو اے بھی کیا کروا رب ربیر اللہ میں سو یہ میرے تے شفقت کرتے رہے میرے تے انہوں نے مہربانی کیت میرا بڑا خیال رکھا میری خوراک دا میرے لباس دا میری بیماری دا انہوں نے میرے سے اپنی جی احساس ہے کہ میں حق ادا کر نہیں سکتا اللہ تو مہربانیاں کرنا رب ہما کما رب سویرا جس طرح یہ میرے چھوٹے جہے میرے بچپن اندر میری اس عمر اندر جب میں بالکل کچھ نہیں کر سکتا تھا اے میرے سے رحم کرتے رہے اللہ تو اے نہ تحم کر جن دفع دیکھو ماں باپ نو محبت نل امی مرتبہ اللہ حج کا سوال ہے قیامت دن کوئی شخص غریب کہہ سکے گا کہ میں حج نہ کر سکیا منو توفیق نہ ملی میں اجر سو آپ تو محروم رہ گیا پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے ماں باپ زندہ نہ ہو یا تے بچپن ہی اندر فوت ہو گئے ایسا بے شمار مثالاں سارے معاشرے موجود نے بلکہ ساری دنیا سے موجود ہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سامنے رکھو باپ نے تو آپ دیکھے ہی نہیں ولادت تو بھی پہلے باپ کا انتقال ہو ماں سفر کے دوران چھ برس کی عمر اندر وفا کر سفر اندر مدینہ منورہ تو واپس تشریف لیا رہے نے اپنی والدہ دے مقام ابوا پہ پہنچتے ہیں والدہ مختصر بیماری کے وفاد شوق نل خوشی نل اپنے بیٹے ہونہار بیٹے صلی اللہ علیہ وسلم. خدا لرا پائے و ابھی ضروری اس پیارے بیٹے نے ایسا پیارا بیٹا کہ ساری کائنات اندر اللہ نے وہ جیسا خوبصورت کوئی اور بچہ پیدا ہی نہیں کیا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی آپ کے بارے اندر فرماندے من کل عیب آپ ہر نقش تو ہر ایپ تو اس طرح پاک پیدا کیتے گئے کلک تا مبرن کلے بن کا ان کا کما تشاؤ اس طرح محسوس ہے کہ آپ خود دبدے چلے گئے اور اللہ بنانا چلا گیا احسن امین لم تارا کت تو آئی نین و اجمل امین لم تن سا احسن کا لم تارا کت تو آپ زیادہ حسین آپ زیادہ خوبصورت کوئی بچہ کسی انسانی اک نے کدی دیکھا ہی نہیں وج ملو من کلم تلے دن اج تک جنیاں بچے جنے نے آپ جیسا خوبصورت بچہ کسی نے جنیا ہی نہیں اس بچے نو بڑے پیار بڑی محبت بڑے شوق لے کے اپنے ننہال نو واسطے جانے یہ تو ہوں اللہ کہ واپس اس ماں میں مکے بچے لے کے نہیں پہنچنا بچے نے کلے ہی مکے جانا ایک لونڈی باپ نے دیکھا ہی نہیں بیٹا تے ماں اندر چیا پا گئی یہ کنی بڑی مثال ہے محمد رسول اللہ اگر ایسی ہی کوئی مثال ہوگی تے او شخص اے سوال کر سکتا ہے کہ میں ہوں کنوں دیکھا محبت نال اور پیار نہ بھی محروم نہیں رکھا فرمایا جاپ ہو گیا ہے اپنے باپ سے چھوٹے بڑے نگاہ اپ خالہ اسی محبت اور شفقت نال اللہ وہ ادر دے, دے گا جی باپ کے بھائی نہ ہو جی ماں دیا بھنوں نہ ہو خالہ نہ ہوروم او نہ سمجھے اپنے آپ کو فرمایا اپنے باپ کے دوستوں محبت کی نگاہ نہ دیکھے گا تو اللہ بھی عجب دے دے گا جیسی دی ماں دیا کوئی نہیں ہو, اپنی ماں دیا سہیلیاں محبت اور شفقت نہ دیکھے, اللہ بھی عجب دے ازرے کون کہہ سکتا ہے کہ میم موقع نہیں مل اجر حاصل نہیں نبی کر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرض ہوا نو ہجری اندر تے پہلے سال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنا نائب بنا کے امیر حج بنا کے مکے بھیج فرمایا ابو بکر جاؤ تسی میرے نائب بن کے جاؤ امیر حج بن کے جاؤ تے جا کے لوگوں حج دا طریقہ دسو حج دے مناسک دسو دن دس ہجری اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تیاری شروع کر دیتی اطراف و اقناف اندر اعلان کر دیتے گئے کہ اے سال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس حجوات پہ تشریف لے جان گے اے مسلمانوں اے اللہ کے بندیوں تیار ہو جاؤ تسی بھی حجوات پہ پہنچے اعلان کر دیتے گئے حجوات پہنچے چنانچہ الحج اسحر معلومات اللہ نے حج دے مہینے مقرر کر دیتے ہیں حج دے دن معین ہے اونہ دنہ تو علاوہ اگے پچھے حج نہیں ہو سکتا حج دے مہینے تین بیان کیتے ہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جنہ اندر حج دی نیت حج دی تیاری حج واسطے ساز و سامان جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ ایک مہینہ تے گزر گیا رمضان تو بعد شوال دوسرا مہینہ جا رہا حج حج ہے اتن مہینے نے قرآن اندر جن اندر فرمایا ہے الحج اشہرو معلومات حج دے مہینے مقرر ہیں شوال اور اورج یہ اتنے مہینے حج دے مہینے ہیں حج پھر ضلحجہ کے مہینے دیا چند مقرر تاریخیں اندر کیتا گیا اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان مخصوص تاریخ اندر حج کر حکم دیا اٹھ ذلحجہ تو لے کے تیرہ زل حجہ تک یہ چھ دن حج دے دن کہ چھ دن اٹھ دل حجہ تو تیرہ ذلحجہ تک حج واسطے اعلان کر دیتا گیا اور اے نال اے ہدایات جاری کر دیتیاں گئیاں کہ دیکھو کوئی بھی نیکی ہو چھوٹی ہوے یا بڑی جدوں تک وہ واسطے مال حلال نہ خرچ کیتا جائے اللہ انہوں قبول نہیں فرماتا نیکی چھوٹی ہوگی یا بڑی حلال مال نہ کیتی جائے تو پھر ہی وہ قابل قبول ہے ورنہ قبول نہیں حج کی تیاری کرنے والے حج کی نیت رکھنے والے اپنے مال کی طرف نگاہ دوڑان کہ یہ حلال ہے یا حرام جائز ہے یا ناجائز اپنا ہے یا پرایا اگر مال اندر کوئی ملاوٹ ہوئی تو یاد رکھو اللہ قبول نہیں فرما دے کرنے حلال مال یہ پہلی شرط ہے حج کی تیاری اور حج کی نیت کرنے والا اپنی زندگی کے نگاہ دوڑ آئے بے شمار ایسا غلطیاں نظر آ جان گیاں اللہ ایسیا نافرمانیاں مل جان گیاں گیا جی زندگی اندر ہو چکی ہیں ہوں اللہ دے گھر جان کی جی تیاری کر رہے ہیں اللہ نو پہلے منا ہے کہ اللہ میرے کو بڑا کچھ ہو چکا ہے میں میرے معاف کر دے جی گھر جانا ہونا کے چل او وہ اپنی معاملے درست کر لے اپنے گنا توبہ تو لے اللہ کو لو اللہ تو بندیاں بندی طرف نگاہ دوڑا کہ کسی نال ظلم, کسی نال کوئی زیادتی ہو گئی ہو اے سفر اختیار کرن تو پہلے پہلے معافی منگ لے کہ اے اللہ کے بندے اے میرے بھائی میرے کو زیادتی ہو گئی ظلم میں کر بیٹھا تیرے حق کی تلف کر بیٹھا اللہ واسطے میرے معاف کر اگر کچھ لین دین ہوئے کہ او حساب اپنا بے باک کر لیں حج واسطے جان تو پہلے بیٹھے ایک لمبا سفر ہے زندگی کا تو ایک لمحے دا اعتبار نہیں پتہ نہیں تو واپس لوٹنا کہ نہیں لوٹنا اپنا حساب بے باک کر یہ حج دی تیاری ہے حلال مال اپنے گنوں مدی اللہ کو معافی جل ظلم اور زیادتی کیتی کی گئی ہونے کو معافی جدا کچھ دینا دی ادائے گی ہوئے حج واسطے تیار ہو جا اللہ راستے آسان کر دے گا اللہ ساری دور فرما دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج واسطے جس ویسے تیاری فرمائی وہ دن آئے دے آخری دن اندازہ فرما لیا کہ ابھی اینک مکے پہنچ سکنے ہاں چنانچہ ساتھی لیا مدینے تو چل پے جنا کل سواریاں سن سواریاں لے کے چل پے جنا کل سواری نہیں ہو پیدل چل پے ایک قافلہ محمد الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عجت الوا کے چل پیا سفر نو اختیار کر دے اللہ نے ایک حکم دتا ہے کہ تسی ہن میرے گھر آ رہے ہو میرے مہمان بن کے آ رہے ہو اپنے عزیز آکار لا دن دسو کہ فلاں دن میں نہیں واسطے کوئی استعمال کر کے آؤ بلکہ ایک واسطے کہ یہ سفر اتنا مبارک سفر ہے کہ بندہ جس و دروازے تو باہر قدم رکھ لینا ہے کہ اللہ دی رحمت سایا ہو جائے اللہ دی رحمت سایا کر دینی یہ سر پہ اور ان حکم ہے کہ تم میرے کو دعا کردہ چلا جا میں قبول کردہ چلا جا اپنے گھر تو جس قدم باہر رکھ لینا یہ سفر عزیز و اقارب میں اطلاع دوست احباب نو اطلاع اس واسطے دیتی جائے کہ وہ سارے مل کے دعا کریں یہ ان واسطے دعا کریں کیونکہ اللہ نے وعدہ فرما لیا کہ تُو میرا مہمان بن کے چل پیا میں ہوں تیریاں دعا رد نہیں قبول کرتا چلا جاتا اپنی رحمت نہ اور دعا کی قبولیت ہی بھی شرط حلال خوری ہے حرام خان والے کی دعا اللہ سنگ ہی نہیں اللہ کوچی نہیں قبولیت کے بعد کی بات ہے اللہ کو پہنچتی نہیں تو اندر معلق ہو کے رہ رہی آپ نے اپنی زندگی مبارک اندر دنیا دے چاروں طرف اون والے لوگاں واسطے ایک حد بندی کر دیتی دی جدا نام ہے می کات کہ جا شخص اپنے گھروں عمرے یا حج کی نیت نل نکلے اس حد تک پہنچ کے یہ تو اندر تج آ گئے کہ جی اپنا وہ پہلا لباس سارا اتار دے رہے دیکھو یہ مسلحت کہ اللہ کے گھر اندر جا رہے ہیں امیر بھی ہو گے غریب بھی ہون گے پیدل بھی ہون گے سواریاں تے بھی ہو گے کیونکہ سارے انسان اللہ دی نگاہ اندر برابر ہیں سب تو پہلی برابری اور مساوات کے اللہ نے یہ قائم کروائی کہ اپنے زرک قیمتی لباس سارے اتار دو اور سارے فکیر چادر فکیر احرام جدہ نام ہے نکات تو گزرے تب وہ شخص جہاں عمرے یا حج دی نیت نال جا رہا احرام پہن لو اور احرام پہنن تو پہلے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل کر لو پاک صاف ہو جاؤ ظاہری طور پہ غسل کر لو گزو کر لو خوشبو لگا لو احرام رام پہنل تو پہ جس وقت ویکاس پہ پہنچو آپ مدینہ منورہ تو نکلے فی میکات ہے مدینہ منورہ دی طرف جانوالیاں واسطے زل حلیفہ ایک مقام ہے جدا پرانا نام زل حلیفہ ہے موجودہ اس جگہ دا نام ہے بیرِ علی رضی اللہ تعالیٰ اس مقام پہ تہنچ کے ساتھیاں حکم لیتا غسل کرو وضو کرو سب نے غسل کیتا وضو کیتا تیار ہو گئے فی پھر فرمایا ان دو دو رکتاں پڑھ کے فی احرام پہنے کر کے دو دو رکھتا کرو اللہ کا شکر ادا ہوئے کہ سفر دی تو ہو توفیق دیتی ہے اللہ سے کوئی احسان نہیں بندے کا جدو نیکی کرتا ہے یا نیکی واسطے چل رہا ہے یہ کہ اللہ کا احسان ہے کہ انہیں توفیق دی ہے قرآن اندر فرمایا عَلَيْكَ أَنْ یمن اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسلام مسلمان ہو کم الفاظ اندر فرما دو کہ اپنے مسلمان ہون کا میرے تے احسان نہ چڑھاؤ میری احسان نہ جتلاؤ بلاہ یمن کہ اللہ کا احسان ہے کہ ایمان دی لیا ہے اللہ دجدار شکر ادا کرے کہ ایک کرن توفیق دیتا. دو نفل پڑھ لو بات جاہل مولوی اے مسئلہ نے کہ احرام دیا چادر پہن لگو تو سرطے کپڑا رکھ کے تو پھر نفل پڑو احرام دی چادر تک کنارا سر لو تو نفل پڑھ کے پھر سر اتار دو احرام پہنن تو بعد جان بوجھ کے جہاں شخص سر کپڑا رکھ لینا ہے ان فور جرمانہ پی جا اور او جرمانہ ایک جانور ہے جنہوں استلاح اندر کیا گیا ہے دم ایک بکری زبا کرے بکرا ذبح کرے اپنی توفیق کے مطابق انہیں ایک غلطی کی مرد کا سر ننگا رہنا چاہیے پہننے اور سلوے کپڑے پہن سکتی ہے لیکن اپنے بالا نو سفید رمال ہوئے تھے زیادہ بہتر ہے لباس بھی سفید پسند فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد واسطے تو شرط ہے سفید عورت واسطے پسند فرمایا سفید لباس ہوگار پہنیا جا سکتا ہے لیکن اگچے پہن گئی پہن لوگ لیکن مرد ان سلے دو کپڑے ایک اپنے کندیاں تے چادر کے تور بند کے سر نگا رکھتا ہوا احرام پہنے احرام پہنن تو پہننے خوشبو استعمال نہ پابندیاں ہیں نہ کنگھی کیتی جا سکتی ہے کنگھی نہ کوئی نہ کوئی بال اکھڑ جائے گا نکل جائے گا رسول مقبول صلی اللہ وسلم نے یہ پابندیاں لگائیں احرام کی حالت اندر خوشبو استعمال نہیں ہو سکتی کگھی نہیں کیتی جا سکتی بال نہیں تراشے جا سکتے ناخ نہیں کٹے جا سکتے جتی پہنی جا سکتی ہے لیکن تکنے ننگے ہونے چاہیے ایسی جتی پہنی جائے جدے اندر ٹخنے نہ ٹک جان تکنے ننگے رہے. صحابہ ٹخنے نگے رہی موزے نے فرمایا اگر کسی کو جتی نہیں کہ وہ موزے پہن لو لیکن ٹخنیا کی جگہ تو موزے نو کٹ دے تاکہ ٹکنے ننگے رہ حدیف الخنے ننگے ہونے چاہیے ایسی جی پہنی جائے مرد واسطے خاص طور پہ یہ پابندی ہے عورت واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات اندر بھی کچھ نرمی اختیار بڑھائے احرام پہن کے ہوں وہ خاص کلمات پڑھنے شروع کر دینے چاہیے جنہوں کا نام ہے تلبیہ اور آسان الفاظ ہیں فرمایا شروع کر دبئی تو لبئی اللہ ہم لبئی اللہ میں آگے ہو رہا ہوں. میں تیری باہر اندر آ رہا تیرے گھر پہنچ ہوں. میرے پہنچنے تو پہلے پہلے اپنی رحمت نازل فرما دے میرے واسطے اپنے گھر دروازے کھول دے میں گھر پہنچ رہی ہوں اللہ میں آ رہا ہوں. تیرے پاس لب اللہم ہم لب لا سی کال کا تیری باردہ اندر تیرے گھر میں یہ عقیدہ لے کے آ رہا ہوں. پوری کائنات اندر تیرا کوئی بھی شریق نہیں لا سری کالا کالم بیک اللہ تیری ذات اندر نہ تیری صفات اندر اندر نہ نہ تیرے اعمال تیری عبادات اندر کوئی بھی تیرا شریق نہ ہے سی نہ اج ہے نہ کبھی ہو سکتا ہے لا سری کالا کالم بھائی عقیدہ جنی دیر صحیح نہیں گا اللہ کی طرف بندہ رجوع کرے بھی کہ اللہ متوجہ نہیں درست اور صحیح لا شریک ان شریق اللہ کا اللہ جنیاں تعریف ہو سکتی ہیں جن ہم سنا ہو سکتی ہے وہ سارا دلائق تیری ذات ہی ہے وہ تیرے واسطے ہی بیان کیتیاں جا ہیں حکومت لا ان الحمد لا اللہ تیرا کوئی بھی شریک نہیں اس حکومت اندر اس کائنات اندر تو ایک اللہ ہی مالک ہے یہ حاکم ہے کوئی تیرا شریک نہیں تو اعلان کردہ کردہ کردہ کردہ, کردہ اللہ کی رحمت اور مہربانی جس سے اللہ کے کردے قریب پہنچتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی نگاہ جس ویل بیت اللہ تے ہے اللہ اپنے اس مہمان تے اس مسافر تے ایسا راضی اور اِنہ خوش ہو چکا ہوں بے کہ پہلی نگاہ جس ولا جو دعا ہو منگ لوگ وہ اللہ کبھی رد نہیں اپنے گھر آن دی توفیق دن میں کولو جو کچھ مگا مین دے دیں اندر سب کچھ یاد اللہ انی میں اے اللہ میں تیرے کو منگ کی ما نبیوں کا جو کچھ تیرے نبی نے دہی نبی یوکا اللہ نے ہر اس چیز دی تیرے کولو پناہ مانگنا جی دی پناہ تیرے نبی نے تیرے کولو منگی سلے دعا منگے اور نال بیت اللہ دیکھتا ہی اپنی زبان تو اے الفاظ ادا کرے وتعظیما تقریبا اللہ اپنے ایس عزت بڑھا دے اپنے اس گھر کا مرتبہ ہو بلند کر دے اللہ مقام ہوا اچھا کر دے بیت اللہ ساری روئے زمین جو اللہ پسندیدہ جگہ ہے ایک صحابی نے ایک مرتبہ سوال کیلی زمین کیلی کیا پسند نے کہڑی زمین جگہ کہ آپ نے فرمایا بیٹھ جا انتظار کر اللہ کی طرف یہ میں تینوں دس قران اندر بے شمار سوال اللہ نے ذکر فرمائے ہیں جڑے موقع بہ موقع اپ کو کیے گئے انہاں دا جواب اللہ نے بعض سوالات کا قران اندر اتار دیتا بعض دا قرآن کو الگ وحی کی شکل اندر اتار دیتا وہ شخص بیٹھ گیا تھوڑی دیر گزری جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اللہ کی طرفو حاضر ہو گئے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی مجلس اندر ایک ایسا بندہ موجود ہے جن نے ایسا سوال کیتا ہے کہ ساری روئے زمین چوں کیڑا ٹکڑا اللہ کو زیادہ پسند اللہ نے اُدے سوال دا جواب بھی بھیجیا ہے کہ اس سوال دا دوسرا رخ بھی راہ بیان فرما دیتا ہے۔ کہ اُنہ نے تے پوچھیا ہے ایوب قائل الارض احب الى الله یا رسول اللہ کہ ساری روئے زمین چوں زمین دے کیڑے ٹکڑے اللہ کو زیادہ محبوب ہیں صلی اللہ علیہ اللہ نے اس سوال دا دوسرا روح بھی روپ بھیج دیتا ہے جواب دے کے انہوں نے یہ بھی دس دو کہ ساری روئے زمین جو اللہ کی نگاہ برے ٹکڑے کہڑے ہیں سوال کا مکمل ہوتا ہے نا کہ اچھے ٹکڑے کہڑے ہیں برے ٹکڑے کہڑے جواب یہ آیا کہ ساری روئے زمین جو اللہ پیارے اور محبوب زمین دے ٹکڑے وہ ہیں جتنے اللہ نے گھر بنتے ہیں مسجدہ اللہ دا. اور ساری روئے زمین چ برے چکڑے اللہ دی نگاہ اندر بازار ہیں بازار اندر بغیر ضرورت دے جانا بغیر کسی حاجت دے بازار اندر پھرنا نہ چاندیاں چاہدہ ہوئی گنا سارے کولو ہوں نہ چاندیاں اس واسطے ایک دعا سکھائی کہ جب کسی بازار اندر جان لگو اے دعا پڑھ کے جلایا کرو بازار اندر جان بھی دعا ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضرورت واسطے جب کوئی بازار جائے یہ دعا پر لو اگر نہ کوئی گناہ ہو جانا ہے کہ اللہ اپنی رحمت نالف کر ہے سب تو برے ٹکڑے باغا سب تو بہترین ٹکڑے مسجد اور سارے مسجدوں چ بہترین مسجد بیت اللہ اللہم زد حاضل اللہ مسجد من و تشریف اللہ اس گھر کی عزت نو مقام اور مرتبے ادب اور ہور زیادہ کر دے یہ ہوافہ فرما دے یہ دعا پڑے نا بیت اللہ نیکھیا دیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جد کسی مسجد اندر آؤ مسجد دا حق یہ ہے کہ دو نفل پڑو المسجد جنہوں دا نام رکھا مسجد اندر دا داخل ہو لو. تے دو نفل پڑھو اے مسجد دا حق ہے ترغیب دیتی. شوق دلایا لیکن بیت اللہ دا حق یہ ہے کہ جس ویل کوئی شخص احمد پہن کے داخل ہوتا دا ہے پہلے تے داخل ہون ہوگیا اللہ پڑھو کہ اللہ میرے واسطے اپنی رحمت دے دروازے کھول دے اندر داخل ہو کہ بیت اللہ دا حق اوہ سختے جڑا احرام پہن کے آیا ہے اے نہیں کہ دو نفل پڑے بلکہ اولا حق اے ہے کہ سب تو پہلا کم اے کرے کہ تواز شروع کرے اے اوہ کاردی خصوصیت ہے اوہ انفرادیت ہے کہ احرام پہن کے آئے اگر اندر تے ہن تواز شروع کر دیوں نفل نہیں کر رہے حالانکہ ایک نفل ایک لکھ نفل ہمیں برابر ہے لیکن نفل نہیں پڑی اتنی ہوں کوئی اپنی مرضی اگر کرے کہ میں پہلے جلدی دو رقطا پڑھ لوا دو لکھ دے برابر عجر اے مل جائے گا پھر کر لوا گا اللہ کی قسم او محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نافرمان بن کے اللہ کے سامنے پیش ہوئے گا اجر اور سواد ملنا تے ڈر کے نہا فرمانات شامل ہو کے پیش ہوئے گا کہ آپ نے فرمایا احرام کر کہ کے سب تو پہلا کام یہ کرو کہ تباف شروع کر دیو دو تو نفل کیوں پڑھے یہی ہے ایک اتباع فرما برداری نقشے قدم تے چلنا اپنی مرضی نال کچھ کیتا جاتا سکتا نفل پڑھن دی بجائے تباف شروع کریں آن والا ہاں اگر فرضی نماز کا وقت ہو چکا ہے اگان ہو رہی ہے ہو چکی ہے یا چند لمحے بعد ازان شروع ہونے والی ہے کہ ہوں اے فرضی نماز واسطے بیٹھ جائے وہ انتظار کر لو ورنہ سب تو پہلا کم ہے یہ کہ تواف شروع کر فرضی نماز اس واسطے کہ طواف یہ مکمل نہیں ہو سکے گا یہ توجہ نہیں اتر ہو سکے گی کیونکہ ہر کم توجہ نل کرنا ہے یہ گا کہ اب میرے تین چکر ہوئے نہیں چار چکر باقی نہیں تو جماعت نہ سب پہلا حق احرام پہنن والے شخص پہ اللہ سان بھی تو فرما دے سنت مطابق سارے کم کرنے دی توفیق دے حلال مال نل اللہ کو مافی من کے توبہ کر کے اپنا حساب سے باق کر کے جان دی تو فرما دے پھر اللہ کی رحمت کے دروازے دیکھو کتنا دینے دعوانا الحمد طرح کھلتے ہیں چند ایک سوال دوستوں نے کیتے نہیں ایک سوال سے اے ہے کہ کیا بھینس بھی دی قربانی دیتی جا سکتی ہے یا نہیں چونکہ ملکے عرب اندر یہ جانور موجود نہیں اج بھی نہیں موجود کسی نے اگر شوق نل رکھا ہوا ہے کہ ان بڑی دقت پیش آ رہی ورنہ گائے ہی اکثر و بیشتر ملتی ہے کیونکہ یہ ای ایسا حلال جانور ہے جہاں گوشت بھی کھدا جاتا ہے جہاں دودھ بھی پیتا جان ہے اور زکات واسطے علماء نے وہاں ماں ہی قیاس کیتا ہے بڑے جانور اندر شمار کر کے زکات واسطے گائے دا جو نصاب ہے وہ یہ دا بھی نصاب ہے لہذا اے صورت اندر اے دی قربانی گائے دے مطابق جائز ہے یعنی اگر جونجی ہے کوئی بینس یا بینسا تو دی قربانی کی جا سکتی ورنہ نثال نہیں ملتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دور اندر کیونکہ اے جانور اتنے موجود ہی نہیں تھے دوسرا سوال قربانی یہ کیا قربانی دا جانور دبا کر کے او دے جسم دا ہر حصہ حلال ہے قربانی دے جانور دا یا عام جانور کا بھی خون جہاں نکلتا ہے وہ حرام ہے اس بعد وہ جسم کا ہر حصہ حلال ہے طبیعت منتی ہے کھا لو نہیں منتی نہ کھاؤ لیکن وہ حرام یا مکرو کوئی نہیں سارے کا سارا حلال ہے اندر کوئی ایسی چیز نہیں جن کو مکرو یا حرام سمجھا جائے طبیعت قبول کرتی ہے مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک اللہ صلی اللہ حریف اندرام ہے کہ آپ نے کسی کھانے برا نہیں کیا جڑا حلال ہو یہ نشتا ہاں آ اگر طبیعت قبولیں لیکن کھانے لکھا ہے کہ حج کا موضوع اس دفعہ بڑا لےٹ شروع ہوا ہے فلائٹ دس تاریخ تو شروع نے دوست جا رہے نے مسائل تو آگاہی نہیں ہو سکے گی کتاباں سنت کے مطابق حج دیا ملتی ہیں خاص طور پہ مولانا حکیم صادق سیال کوٹی صاحب دی کتاب ایک بڑے سائز اندر ہے حج مسنون کے نام پاکٹ سائز اندر کندیل حج ہے اسی طرح حافظ عبداللہ صاحب روپڑی مرحوم انہوں دی ایک کتاب حج مسنون دے نام نال ہی مل ہے تو ایسی کتاباں موجود نے جہے دوست جلدی جانا چاہتے ہیں اور اے تفصیلات وہ نہیں سن سکتے وہ انہوں چو کوئی کتاب خرید لیں اور مطالعہ کر جہی بات سمجھ نہیں آ گی وہ کچھ یہی یہ حل ہو سکتا ہے ایک جمعہ دو جمعہ اندر حج کا پورا ذکر مشکل ہے ممکن نہیں پیدا ہے جائے دوست نے چند ایک نماز سے مسائل دریافت کیے نے بستر یہ ہے کہ وہ جمعہ تو بعد بیٹھ کے تفصیل نل یہ باتیں سمجھ لیں اور وہ او مسائل کوئی ایسے مسائل نہیں آمین رفلی دین اور اس قسم کے دیگر مسائل ہیں میں بڑے ادب نل احترام نل یہ گزارش کرنا کہ او آن بیٹھن ایک ایک مسئلے کے بارے اندر پوچھن انشاءاللہ شاء قرآن و حدیث دی روشنی اندر انہوں نے پوری تسلی اور تشفی کی جائے گی کیونکہ اے وقت کچھ زیادہ چاہیے اور وقت اجازت نہیں دے دوست نے یہ پوچھا ہے کہ قرآن مجید اندر اللہ وحدہ لا شریق نے چھبیسویں پارے دی سورہ فتح اندر آپ نو خطاب کر کے فرمایا ہے آپ اللہ من وما اللہ کی عبادتوں کی تصلی ہو تحریر بیان فرما اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گنہ محاف کر دیتے تھے تو پوچھنے والے دوست نے یعنی اندر وہ سارے مشرقا بھی مف کرا گئے سارے کافر اصل بات اے ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی بھی اللہ نے جتھے جتھے خطاب فرمایا نا قرآن بطور نمونہ اللہ نے خطاب نبیاں کیتا ہے انہ تو مراد ہے امت مثلا اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے فرمایا ل ان اشرکھتا آما اے کا میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر شرک کرو گے کہ میں تو تے بھی سارے عمل ضائع کر دیا ہوں پیغمبر ہی اگر مشرق ہو جائے تو ماحد کویا کربر مراد ہوتی ہے امت پیغمبر کے ذریعے امت نیغام اللہ دینی مثال اس طرح ہی لے لو کہ کسی ملک کا نمائندہ جا کے کسے دوسرے ملک کوئی معاہدہ کرتا ہے نہیں پوری قوم دی طرف معاہدہ ہو اس طرح اللہ نبی نو حکم دے کے، تو مراد پوری وہیں گے تو اے دراصل حکم حم گیا ہے کہ تھی میری حمد و سنا میری تفریح میری تفلیح، میری عبادت بیان کرو تاکہ اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف ہو جائے یہ نہیں, کر نہیں کرنا اوپا میں کوئی بھی ہو <قُرْبًا> کہ میں اپنے پیغمبر علیہ وسلم اور مومنہ کسی چیز اجازت ہی نہیں دینا کہ وہ کسی مشرق واسطے میرے کو بخشش کی دعا بھی منگے بھی قریبی رشتہ دار کیوں نہ دعا منگن کی اجازت نہیں دن نہیں کہ آپ نے اگلے پچھلے مشرقہ نے بھی سارے اللہ نے گناہ معاف کر دیتے اللہ کا قانون اپنی جگہ آخری بات